سوال ہے کہ کیا لنگڑا جانور قربانی کے طور پر خرید لینا چاہیے تو اتنا لاگر جانور ہو لاگر سے اتنا کمزور اور نڈھال قسم کا جانور ہو کہ جو خود چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں جا سکتا نا اتنا لنگڑا ہو اس میں کہ خود چل کر قربان کا تک نہیں جا سکتا خود چلنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں یا چارے کی لالچ میں اس کو لے کے چلیں تو وہ اپنے طور پہ چل سکے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کر لے جانا پڑتا ہو اس میں چلنے کی طاقت نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں اتنا مغز نہ رہے تو ایسے قربان جانور کو قربان نہیں کیا جا سکتا یہ عیب میں شمار ہوگا واللہ اللہ تعالیٰ عالم